السّلّہ رحمن ورحمۃ اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین خوراً گرمی برادران صاحب کو شلی السّلام وسکاتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر چار سو ستارہ ابلک انسٹھ نائن اور ہمارے سلسلے بعض اوراد فتحیہ میں سے چار سو ستارہ جید شریف کا شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور انسٹھ جو ہے اوراد فتحیہ کا درخت نمبر انسٹھ ایکم ساٹھ ہمارے سلسلے بعض اوراد فتحیہ میں سے جو ہے جو اس کا حصہ اول ملک الجبار میں ہے آپ لوگوں کو بتا جو ملک الجبار کے حصے میں لا الہ الا اللہ پچاس مرتبہ ذکر ہوا ہے تو آج جو ہے آٹھواں جو ہے مرتبہ جو ہے آٹھواں نمبر جو لال اللہ آٹھواں نمبر میں لال اللہ کے ساتھ خوش اور دعایہ کلمات بھی کہیں اس میں عظم ہے کہیں کچھ اور دعایہ کلمات ہے اس کا ہم پڑھ لیتے ہیں تو آج کے درس میں درس نمبر چار سو ستارہ ابلک انیس میں ہاں جی لال اللہ نمبر آٹھ ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ المذکور و بکل لسان قسم کو دس دعا کی توضیع ہے لا الہ الا اللہ المذکور بکل لسان لا الہ الا اللّہ کے توضیع لوگوں کو بار بار دے چکا ہوں کہ آنے اللہ کے سوا اللہ ذات واجب الوجود کے سوا کوئی بھی جو ہے لائق عبادت نہیں اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں لائق پرشش نہیں کیونکہ اللہ کے سوا جو بھی ہیں اس کائنات کے اندر سب اللہ کا مخلوق ہے سب اللہ کا مرزوق ہے اللہ کا رزق کھاتے ہیں سب اللہ کا مربوب ہے اللہ ہی سب کو تربیت دے کے منزل معصور تک پہنچاتے ہیں سب اللہ کا محتاج ہے اور سوفی تک محتاج ہے لہذا جو ہے اللہ کے سوا کوئی بھی پرشتش کے لائق نہیں ہے پرشش کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے بابرکت ہے تو لا الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی ذا شے جو ہے لائق عبادت نہیں المذکور و لسان اس حصے کی توضیح جو ہے آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کروں گا تو اس میں لغات جو ہے المذکور جو ہے ازفیل ذکرا یسکر و ذکر و ذکرن تھے اور ذکر و تذکارن یہ سب اس کے مجرز ہیں سے اس میں مقبول کا شگا واج مذکر ہے اس کا معنی لکھا ہے اس کا معنی مضدر ذکر کرنا بات بتانا نام لینا واقعہ بیان کرنا دل اور زبان سے یاد کرنا المذکور دل اور زبان سے ذکر کا ایک معنی ہے دل اور زبان سے یاد کرنا یہ القاموس جدید نام لغت میں المذکور کا جو مضدر ہے اس کا ہان جی ذکر و ذکراً و ظکرن و اس کے مظر ہیں ان کا معنی یہی ہے دل اور زبان سے یاد کرنا اور المذکور جو اس کا معنی معفولی ہے تو اس کا معنی یہ بن جائے گا وہ ذات جسے دل اور زبان سے یاد کیا جاتا ہو المذکور یعنی وہ پاک ذات جسے دل اور زبان سے یاد کیا جاتا ہو وہ ذات جسے زبان خال اور زبان حال دونوں سے یاد کیا جاتا ہو چونکہ خوش موجودات کے زبان قال بھی جیسے انسان یہ فرشتے ہیں جنات ان کے زبان خال ہے کچھ موجودات کے زبان قال تو نہیں ہے زبان حال ہے جیسے ہر باقی تمام موجودات جو ہیں درخواست کی اپنی ایک زبان ہے پرندے ہوں کی اپنی ایک زبان ہے ہر جاندار کی اپنی ایک زبان ہے ہاں جی اور جو ہے جمادات کی بھی اپنی ایک زبان نہیں گے اس کو بولیں گے زبان حال فال وہ ذات جسے دل اور زبان سے یاد کیا جاتا وہ ذات جس جسے زبان حال زبان قال اور زبان حال دونوں سے یاد کیا جاتا بالکل یعنی ہر ہر ہر سب سارے کے معنی میں لسان زبان اس کی جمع السینا ہے ہاں جی لسان الحال لسان الحال یعنی ترجمان زبان حال عربی میں استعمال القاموس الجگید میں ترجمہ لکھا ہے تو اس طرح جو ہے لا الہ الا اللّہ المذکور بک لسان ان لوگ معنی کے ساتھ ساتھ رہنے سے اس کی روشنی میں ترجمہ یوں ہوگا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ایک ترجمہ یا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کی یاد ہر ہر دل و زبان پر جاری رہتا ہے ہاں جی ایک ترجمہ اس یہ جس کی یاد ہر ہر زبان پر ہر ہر ہر جس کی یاد ہر ہر دل و زبان پر جاری رہتا ہے یہ کی نے جو ترجمہ مرز عمایہ لغات کی روشنی میں نے یہ کیا یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کی یاد ہر ہر ان المذکور و بالکل لسان کا تجمہ ہے جس کی یاد ہر ہر دل و زبان پر جاری رہتا ہے ایک تجمہ یہ دوسرے تجمہ جو باخوشہ نے کیا ہوئے ہیں، ہے کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اس اللہ کا ذکر ہر زبان پر کیا جاتا ہے خوش اللہ کا ذکر ہر زبان پر کیا جاتا ہے باخورشید نے رنداون برکات ان یہ تجمہ کیا توضیح جو ہے اس کا میں نے اس میں توضیح میں دل اور زبان دونوں کو اس میں ذکر کیا جس کے یاد ہر ہر دل و زبان پر جاری رہتا ہے اور باخورشہد نے جو ہے یہاں پر صرف جس کا ذکر ہر زبان پہ جاری کیا جاتا ہے دونوں ہیوں ترجمہ کیا توجی ذکرا یسکر و ذکرن کے معنی میں سے ایک جو ہے دل اور زبان سے یاد کرنا ہے میں نے آپ کو شروع میں لغت میں بتایا کتاب القاموس الجدید کے حوالے سے اس میں انہوں نے آخری تجمے کیا ہے کئی تجمہ کیا ذکر کرنا بات بتانا نام لینا واقعہ بیان کرنا اور آخری تجمیہ بھی کیا ہے دل اور زبان سے یاد کرنا ہے لغت میں ذکر کا یہ تجمہ کیا ہوا ہے اور دل اور زبان سے یاد کرنا یا ہے لغد میں بس اللہ المذکور ہو بس اللہ المذکور ہے لیکن ہر ہر زبان پر ہاں جی اور ہمیں جو ہے سطح نگاہ سے تو صرف زبان پر یاد کرنا سمجھ میں آتی ہے ہمیں جو نظر آتا ہے المذکور شمرا جی کی صحیح نگاہ سے دیکھیں تو زبان پر یاد کرنا ذہن میں آتا ہے سمجھ میں آتے ہیں لیکن جب ذکر کے لوگوی معنی میں ہاں میں ہی دل اور زبان دونوں سے یاد کرنا شامل ہے تو واضح ہوا کہ اللہ وہ ذات اقدس ہے جسے ہر ہر دل و زبان یاد کرتے رہتے ہیں اور ہر ہر دل و زبان پر اس کا ذکر جاری رہتا ہے نیز جو ہے پھر زبان کی بھی دو قسمیں زبان حال اور زبان قال ہاں جی پس جن جن مخلوقات کے زبان ظاہری ہیں وہ زبان قال اور زبان دل سے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں جن کو جو زبان رکھتے ہیں جیسے انسان ہیں تو وہ زبان قال جو ہے اپنی زبان سے اور زبان دل سے بھی کیونکہ رہوان ہیں جو دل رکھتے ہیں زبان دل سے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں جیسے انسان فرشتے جنات وغیرہ و دیگر حیوانات ہم دیگر جمادات ہیں جیسے شمس و قمر و دیگر ستارگان شجر و حجر و مدر باقی تمام غیر زیروح موجودات ہیں جی وہ زبان حال سے اللہ کو یاد کرتے ہیں چونکہ قرآن پاک کی متعدد آیات سے ہاں جی ہم نے کل کے بعد میں یعنی لا الہ الا اللہ المعبود بکل مکان کے تشریح میں بنداخی نے جو آیات نقل کر چکا ہوں ہاں جی جو آیات نقل کر چکا ہوں جیسے یوسف بہل معافِ سماوت والا سہ تغاب الدم بند اعظم بر ایک اور آیت جو ہے وہ ان من ان اللہ یوسف بیہ بحمد وَََََََََََََ اللہ طسبى ہم سر اصرا نمبر چواليس ہاں جى یعنى جو ہے يوسف بہ لہو ما فس سماوات والا اس كے منع ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو كچھ زمینوں میں اس ماں میں ذویل ضويل غیر ذویل وقول سب شامل ہے ہاں سب چھملے عمومیت رکھتے ہیں اور جو ہے زیروخیر ظر جماعتات نواتات حیوان سب پر مات البۃ اطلاق ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرے آدمی اور بھی زیادہ توضیح دیا بارکی سے بیان کیا فرمایا و عمش کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں ہے جسے شے یعنی چیز جس کو چیز کہا جا سکے آپ پتھر کو بھی چیز کھائیں گے دراخ کو بھی چیز کھائیں گے ہاں جی سورج آسمان چاندتے ہر شع لفظ شے کہ سب وسیع مفہوم ہے اس میں کائنات کی ہر شے اس کا مزاق ہے ہر شے ہر چیز یہ سب وسیع لفظ ہے تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وہ علم شے اس کائنات میں کوئی بھی شیع اور چیز نہیں ہے موجودات موجود نہیں ہے کوئی بھی موجودات نہیں اس کائنات کے اندر علم مگر یو سب مگر وہ اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں اور اس کی ساتھ حمد کرتے ہیں بھائی تو بھائی اس سے کیا ہوا بھائی پتھر بھی تصویر پڑھ رہے ہیں درا بھی تجویز پڑھ رہے ہیں پرندے بھی تجویز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ تو ہم تو نہیں سنتے ہیں اللہ خود قرمانے لیکن یہ تم ان کی کو نہیں سمجھ پاتے ہم کی اپنی زبان ہے اپنی وہ زبان ہے کوئی زبان سے بولتے ہیں لیکن ان کے مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے جس طرح مختلف زبانوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے ہاں جی پرندے سارے صبح چہچے آتے ہیں ان کے اندر کتنی ملدف ہے ہم کیا سنیں پرندے خود سمجھتے ہیں اللہ والے سمجھتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ اللہ لیکن جو لوگ زبان خال نہیں رہتے وہ زبان حال رکھتے ہیں لیکن تم لوگ ان کی تہذیب کو نہیں سمجھ سکتے سورہ سرا نمبر چوالیس میں فرمایا ہاں جو کچھ یعنی تجمے جو کچھ یعنی جاندار وغیرہ جاندار ضبی عقول وغیرے ضوقول آسمانوں اور زمین میں سب اللہ کی تصویر کرتے ہیں یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں ہاں جی یعنی یاد کرتے ہیں تب اللہ کی تصویر پڑھتے ہیں پڑھتے ہوئے جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں ہاں جی یعنی اور اس کائنات کے اندر وہ دوسری دوسرے آیت کی طور ترجمہ جو اور اس کائنات کے اندر جو خوش ہے سب کے سب اللہ کی تصویر کے ساتھ حمل کر دیں لیکن تم لوگ ان کی تجویز کو نہیں سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے اللہ نے خود فرمائے بس ان آیات و دیگر متعدد آیات سے صاف واضح ہو جاتے ہیں کہ ہر شے اللہ کو یاد کرتے ہیں کوئی زبان قال اور دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں جیسے فرشت انسان جنات قطا چرن پرن اور درندے سب زبانیں قال دہ زبان دل سے اللہ کی تصبیح خوان اور ذاکر ہیں اور شجر و حجر و مدر دیگر جماعت اللہ کو زبان حال سے یاد کرتے ہیں جو کہ کے حال کے مناسب ہیں خلاصہ یہ کی کائنات میں موجود تمام موجودات اپنے اپنے مقام پر ہاں جی اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی زبان قال و حال یا دل سے اپنے معبود برحق کو یاد کرتے رہتے ہیں حت خود خود زبان خدان آسمان عرش کرسی وسی خدم آسمان عرش کرسی لوگ قلم سب اللہ ایسانا خان ہے کائنات ایک اور چیز اللہ کی یاد سے غافل نے جس کے تائید آد نمبر چوالیس اور ریاست را نے کی کہ وعین بنشین اللہ یوسفی الامل کائنات کی ہر شے خواہ عظیم و خواہ چھوٹا وخیر واضح خواہ خواز جو ہے جس نوعیت کے بھی ہو سب اللہ کو یاد کرتے سب اللہ کی تہذیب خوان ہیں فین بنشین یعنی کوئی بھی یعنی کوئی بھی شے ایسے نہیں ہے جو اللہ کے ذکر نہ کریں جو اللہ کے ذکر نہ کرے اور تذبی نہ پڑھیں بس اس شے کے مفہوم میں ماشاء اللہ سب کچھ آ جاتے اللہ کے علاوہ سب کچھ اس شے کے اندر آتا ہے کیونکہ یہ سب شیخ کا مزاق ہے اور یہاں کوئی اس ناعیت میں نہیں ہے اور جناب منصور صاوی صاحب نے بھی اشارہ اوراد الفاتحہ میں مختصر الفاظ میں میرے اسے مداق و بیان کے چنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی وہ معبود حقیقی جس کی عبادت کا ذکر انسان حیوان چرن پرن درن کی زبان پر جاری ہے حتیٰ کہ شجر و حجر بھی اس کی عبادت کرنے میں مشغول ہے عوراد الفاتحہ ان کی شرح صبح نمبر چھجی چھہتر پہ اس طرح بند مومن جب اس مبارک آئے ذکر الَََ اللّہ المذکور بالکل لِلسان ہیں ہاں جی تو گویا کہ آپ اکیلے اللّہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں عزاء گرام میں یہ چاہیے جب آپ اللّہ اللّہ علیہ اللّہ علیہ اللّہ المذکور بالکل لِلسان ہیں ہاں جی تو آپ کو یہ ہوش آنا چاہیے تو گویا کہ آپ اکیلے اللّہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوری کائنات اللہ کے ذکر میں اپنی اپنی زبان حال یا قال سے مشروع ہیں اور تم بھی ان سب کے ساتھ اس مافل ذکر میں پوری کائنات کے ساتھ ہم صدا ہو چکے ہیں اور یہ کتنی خوبصورت جو ہے منظر ہیں اے اہل دل و اے مومن صادق ذرا غور تو کرو اللہ صلی علی علیہ محمد وال محمد میری سب سے التماس ہے ان دروس کا کم میں کم ایک دفعہ بندہ خیر کی دامتوں کا ہاں جی جزا یہ کہ آپ لکھو کہ ایک دفعہ سنیں اور اس پر تھوڑا غور کریں کیونکہ جو ہے ہماری دعائیں میں اللہ کی معرفت کا ایک سمندر ہے لیکن ہم نے ان دعاؤں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا ان کو دل و دماغ سے ان کو ان کے مفاہین کو جان کر اللہ کی کماحت کا معرفت حاصل کر کے بامعارفت عبادت کرنے کی ہم کوشش نہیں کی ہم صرف جو ہے زبان پہ ذکر پڑھتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں خود بھی پتہ نہیں ہاں صبح جو ہے پورا آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ گھنٹہ بھی مساجد میں ذکر تو پڑھتے ہیں یا اوراد پڑھتے ہیں لیکن ایک دو شاید الفاظ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ ہم اللہ سے کیا سر جو ہے سرگوشی کر رہے ہیں اللہ کو کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں اللہ سے کیا مان رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے تو اس لیے ہمیں وہ روحانی مقامات جو حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں لہذا میری التما ہے کہ ہم دعاؤں کو صحیح بامار خط طرقے سے پڑھنے کے لیے ان کے معنی وقعوں کو سمجھنے کی کوشش کریں آمین اللہ